اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے معاملہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر بندے اس پر غور کرتے ہیں تو ان کے سمجھ میں بڑا بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے مانا محبت کرتے ہیں اس سے کسی بھی بچے سے محبت ہے باپ کی ان کے سیدھی اور الٹے سارے ادائے ان کو پسند ہوتی ہے وہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے آنستے ہیں بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو ایمان والوں کو اتنا پسند کرتے ہیں وہ مال لوٹتے ہیں تو کہتے بہت اچھا کیا ہے وہ دشمن کی عورتوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہتے بہت اچھا کیا ہے ان کی زمینوں کو لوٹ لیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں بہت اچھا کیا ہے اس لیے کہ محسن بن گیا ہے اللہ رب العالمین نے محسنین کے بارے میں اعلان کیا ہے نا المحسنین اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے تمام اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے یہ بھی پسند ہے یہ بھی مجھے پسند ہے اور اس پر بدلہ بھی ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافا نہیں ہے لائک ایمان والوں کے لیے کہ وہ نکلے سب کے سب فلولا نفرمنكل لفرقت فپس کیوں نہیں نکلا اے گرو ان میں سے طائفتن گرو منهم طائفتن ان میں سے گرو اتفق کہو فی تاکہ سمجھ حاصل کرے دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنے قوم کو جب پلٹ جائے ان کے طرف ڈرے یہاں علماء نے دو مانے کیے ایک معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ نکلے سارے لوگ جہان میں جائیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر علم کون سیکھے گا کیونکہ صحابہ کی یہ چاہت ہوتی کہ اللہ کے نبی گھر پر ہو مدینے میں ہو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم سارے مل کر چلے جائیں فرمایا نہیں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے نبی سے درس تدریس میں مصروف ہو اور وہ جو درس تدریس کرے وہ ضائع نہ ہو بلکہ صحابہ اس کو عفظ کرے یاد کرے دوسرا معنی یہ کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت جہاد میں حاضر نہ ہو کہ اللہ کے نبی جو دینی علوم بیان کریں گے وہ جہادی مرحلے میں ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں ان کو ایک گرو یاد کرنے والی ہو تاکہ وہ علم وہ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے یہاں پر جن لوگوں نے اس آیات سے تخلیط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بہت ہی عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے تو یہ فتن یہ دین کہ دین کا فقہ حاصل کرے وہ لفظ فقہ ان کو کہیں سنائی دیتے ہیں نا وہ کہتے اس سے مراد ہدایا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ فقہ تو نہیں ہے یہاں تو دین کی سمجھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقہ حاصل کریں گے تو پلٹ کر آئیں گے اور علاقے میں دین کا کام کریں گے کہتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ فقہاں کی پیروی کرو یہاں تو تقلید پر اتنا بڑا ضرب اللہ نے لگایا ہے کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خاندانوں میں سے کوئی افراد تم چن لو وہ جا کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرے پھر آ کر اپنے علاقوں میں شرک اور بدت کے خلاف دین کا کام کرے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انظار کریں گے اپنے قوم کو ولی کو اپنے قوم کو ڈرائیں گے کس چیز سے ڈرائیں گے انے کے لیے تو قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کے بغیر تو ڈرانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور تفکوف دین کس چیز کا نام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن اللہ بھی فی دین بھی کی روایت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے سمجھ دیتا ہے تو تفکوف دین کیا چیز ہے تفکوف القرآن و سننا تو جو بندہ کہیں سے علم پڑھ کر آئے گا تو وہ کیا لے کر آئے گا کیا وہ امہ کے اقوال لے کر آئے گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے گا یا قرآن و سنت کا علم لے کر آئے گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے گا تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت جو ہے وہ تبقوف الدین ہے اور یہ تخلیق کے رد ہے اس لیے کہ یہ ہر دور میں ہوگا تو ہر دور میں کون سے امام موجود ہے جو لوگ اس کی آقوال سکھنے کے اقوال سیکھنے کے لیے جائیں گے یا تو قرآن و سنت کا علم را دے یادینہ منو ایمان والو قاتلہ لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو ملتے ہیں تمہارے ساتھ منل کفار میں سے تعالیٰ کے ساتھ ہیں اے ایمان والو لڑو ان لوگوں سے جو ملتے ہیں تمہارے ساتھ کافروں میں یلونکم مانا جو قریب ہے اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے صفات میں سے یہ صفت بیان کر رہے کہ مسلمانوں کے علاقے آبادی جہاں ہو تو ان کے پڑوسی ان سے خوف زدہ ہو خوف زدہ جس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں دہشت گرد اللہ فرماتے مومن ایسے ہونی چاہیے جو دہشت گرد ہو ان سے کافر ڈرے ول یا جد فی کو چاہیے کہ وہ تم میں سختی پالے سختی اب یہاں پر لوگوں کو درس دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہو تو ان کو کیا کہیں مسلمان کہیں کافر کو کافر نہیں کہیں تو کیا کہیں گے یہ بہت بڑا عجیب فلسفہ ہے نئی ایمان والوں کا تربیت جو اللہ نے دیا ہے وہ امن کے حالات میں اتنے مٹے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کافر کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کریں گے اس کے گے ہر اعتبار سے شرعی امور میں جو شریعت نے ان کو طریقہ بتایا امن دیں گے اور مسلمانوں کے معاشرے میں کافر کو مسلمانوں سے متاثر ہونا چاہیے لیکن دوسری صورت جب وہ جنگی صورت میں ہو کافروں کے ساتھ لڑائی کے معاملات ہو تو قرآن ثابت کرتا ہے کہ مسلمان جمجو ہونا چاہیے کہ ان سے کافروں کو خوف ہو ڈر ہو ول یجدو ول یجدو فیکم غلظہ کا معنی یہ ہے کہ کافر تم سے ڈرے تمہاری سختی کے وجہ سے وہ تم سے دور رہے فرمایا واذا ما انزلت سورتن اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت منو فمنهم فسن میں من سے منو ہے یقولو جو کہتے ہیں اییکم زادت ہوئی ایمانا کون تم میں سے زیادہ ہو گیا اس کے ساتھ ایمان میں منافقین کے باتیں اللہ نے ذکر کیے یہ قرآن کی نزول کے بعد منافق کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے ام اللہ لدینہ منوفس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں فضاد ایمانا فس بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان وہ ہوں یسب اور وہ خوش ہوتے ہیں ایمام مجاہد کہتے ہیں یہ آیات سری دلیل ہے ایمان ایمان والوں کا بڑھتا ہے ورنہ اللہ تعالی نے کیسے فرمایا فضاد تم ایمان ان کا ایمان بڑھتا ہے ہاں کون سے چیز بڑھتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو کوئی بھی موجود چیز ہو تو اس میں کمی جاتی ہوتی ہے لیکن ایک چیز سر سے ہو ہی نہیں تو کیا بڑھے گا ایمان ہو تو بڑھے گا نہیں ہو تو کیا بڑھے گا مانا ایمان بڑھتا بھی ہے گٹتا بھی ہے وہ ام اللہ لدینہ اور وہ لوگ لَوْ لَوْ لَوْ فیق الوبر جن کے دلوں میں مرض ہے فزاد تم رچ سمندہ تو بڑھ جاتا ہے ان کی پلیتی پلیتی کے ساتھ ان کی پلیتی میں اور اضافہ ہوتا ہے وہ تو وہ کافرون اور مرے وہ اس حال میں کہ وہ کافر تھے منافق ابھی بھی معاملہ یہی ہے نا کہ قرآن اور سنت کے دروس ہو تو جو لوگ مانیں گے ان کا ایمان بڑھے گا جو نہیں مانیں گے ان کے کفر اور نفاق میں اضافہ ہوگا قرآن و حدیث کے درس نہ ماننے والوں کے لئے مخالفت کرنے والوں کے لئے ان کے منافقت میں ان کے کفر شرک میں اور اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جتنے آیتیں وہ سنتا ہے اس انکار کرتا ہے ایمان کو جتنے آیتیں سنائی دیتے ہیں وہ سنتے اور مانتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اولا یرونہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اَنَّمْ يُفْتَرُونَ فِ کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں عمر رہتے ہیں ایک یا دو مرتبہ تم ملا وہ نہبہ نہیں کرتے ہیں, اور اصل کرتے ہیں۔ ان منافقین نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ سال میں ایک دو مرتبہ ہم ان کو امتحان سے گزارتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں جنگ نہ ہوتا نہ ہو جہاد نہ ہو کیونکہ ٹوٹل دس سالہ زندگی ہے مدینے کے اور اس میں ستائیس جنگوں میں انہوں نے خود حصہ لیا ہے بنفس سے نفیس تو دس کے اندر اب کتنے جنگیں آئے گی تین تک پہنچ جائیں گے ایک سال میں تین جنگیں خود اللہ نبی کے نبی کی شرکت حاضر والے جس کو غزوات کہتے تو فرمایا کہ ہر سال میں ایک دو مرتبہ ان منافقین پر امتحان گزرتا ہے کہ یہ جہاد کے میدان سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ اس پر ان کا امتحان کرتا ہے اور کئی آیتوں سے ان کا انکار ہوتا ہے مررتن اور مررتن کے معنی بھی یہاں سمجھ میں آتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ کٹے جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا صورت بقارہ میں طلاق عمرتان طلاق دو مرتبہ دینے ہیں اس کا یہ معنی نہیں تھا اکٹھے یہاں پر بھی وہی مانا ہے سال میں دو مرتبہ ان کو ہزمایا جاتا ہے مانا اکٹھا نہیں ہوتے اب ایک جہاد ہو گیا وہاں سے مسلمان پلٹ کر آئے پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا جہاد وہ معنی یہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرتان کا یہ معنی ہے کہ ایک دفعہ طلاق دیا پھر اس میں وقفہ گزر کیا اور وقفے کے بعد پھر دوسرا طلاق ہے یہاں تو اکٹے نہیں ہے کہ اکٹھے بھائی دو جہادوں پر ان کو ازما دیا گیا دو جہادوں کا اعلان ہو رہے جب نازل کی جاتی ہے ان کے باز بازو کی طرف ہل یرا کیا دیکھتے ہیں تمہیں کوئی منا دن صحابہ میں سے تم من ہو پھر وہ پھر جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم بہم پھر دی اللہ تعالی نے ان کی دلوں کو بیان قوم اللہ فہون اس اسرے کہ قومنا سمجھ جو سمجھتے نہیں ہیں یہاں یہ مسئلہ ثابت ہو رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے مجلس میں منافقین بیٹھتے تھے آیتوں کا نزول ہو رہے تو ان کو بڑا خوف ہوتا تھا ہو سکتے ابھی ہمارے بارے میں کوئی بتا دے کیونکہ دل میں مرض ہے پھر جب نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی مجلس میں دیکھتے یا نہیں دیکھتے تو چونکہ صحابہ کے بارے میں معروف ہے نا کہ وہ سروں کو جھکا کر اللہ کے نبی کے درد سنتے تھے اور اگر پرندے ان پر بیٹھ جاتے جس طرح پتھر پر, پر پرندہ بیٹھتا ہے تو یعنی یہ تمسیلی بات ہے کہ اس مانند جس طرح پتھر پر, پر پرندے بیٹھتے ہیں اگر ان پر پرندے بیٹھتے تو بیٹھ سکتے تھے تو چونکہ یہ منافق سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار کوئی دیکھنے والا ہم کو تو نہیں ہے جب دیکھا کہ صحابہ سب سر جھکائے ہوئے ہیں تو یہ مجلس سے اوٹ کر نکل جا دے, دے فرمایا نظر بازوں ملا باز باز بازوں کے طرف دیکھتے ہیں من کیا تمہیں کوئی دیکھتا ہے ایمان والوں میں سے جب نہیں دیکھتے تو تم منصرف ہو چلے جا دے, دے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو پیر دیا ہے اس لئے یہ دن کو نہیں سمجھتے اور اس کا تذکیرہ سورة محمد میں بھی آئے گا فَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَزُكِ رَف جہاد کے آیتے سن کر پریشان ہوتے لقم یقیناً تمہارے پاس تمہارے نفسوں میں سے رسول عزیز نہ گر گزرتا ہے اس پر مان تم وہ مصیبت میں پڑے ہو تم اگر کسی تکلیف میں تم مبتلا ہو تو عزیزون اس کے اوپر یہ بہت گراں گزرتا ہے تم پر تکلیف ہو ہے تم پر مانا اچھائی کے لیے ہاریس اور تمہارے تکلیفوں سے تم کو بچانے کے لیے بھی حریث کہ تم پر کوئی تکلیف نہ ہو بل مبنی نروف الرحیم ایمان والوں پر شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے ایمان والوں پر انتہائی شفیق ہر مومن کے ساتھ انہوں نے شفقت کی ہے النبي اولاء بالمؤمنين من انفسهم کا یہی معنی ہے نا کہ نبی ایمان والوں پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان وہ کیسے نفس انسان کو گناہ کے طرف کھینچتا ہے اور نبی نیکی کے طرف کھینچتا ہے تو اللہ تعالی کا رسول وہ ایمان والوں پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان ہے بین تو اللہ فقل حزب اللہ اگر وہ پھر گئے تو فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ اللہ ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ہے آلے تو تو اس پر میں توکل کرتا ہوں وہ رب العرش العظیم اور وہی ہے عظیم عرش کا مالک وہ رب ہے اور عرش عظیم کا مالک اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو عظیم قرار دیا ہے اپنے ذات کو عظیم قرار دیا ہے اور اللہ کا عرش ایک عظیم عزت کا مقام ہے لیکن لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے عقائد علماء تیوہن اٹھا کے دیکھ لو اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی کے وجود کو لگا ہوا ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے بیت اللہ سے بھی افضل ہیں عرش سے بھی افضل ہے اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے اب پوچھنے والا پوچھے اس کی دلیل کیا ہے کوئی نہیں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ہے یہ نبی علیہ سلاۃ وسلام مدینے کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو تو سب سے زیادہ محبوب ہے احبو بی اللہ کے زمین سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے تو جب وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے تو مدینے کے زمین کو کس دلیل پر اس سے زیادہ پسند قرار دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے قبر کا حصہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کرسی سے یا عرش سے یا بیت اللہ سے افزا ہے بس لوگوں نے ایسے ہی مشرقین کو خوش کرنے کے لیے صرف اور صرف مشرقین مبتدئین کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ بھی کہہ دے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں کیونکہ انہوں نے ان پر اعتراضات کیے کہ ان لوگوں کے کتابوں میں اس قسم کے بادیا والے ہیں جو وابیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں انہوں نے کہا بل بل سے جا کے کہہ دو کہ ہم بھی چمن میں نہیں ہم بھی تمہاری طرف مشرق ہیں ہم بھی ایسے عقیدے گڑ لیں گے کہ لوگ یاد ہی کرتے رہیں گے اب لوگ وہی اٹھا کے پیش کرتے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے صرف مبتدین کو کیونکہ ایک مذہب کے پیروکار ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ بنایا شریعت کے خلاف اس قسم کے عقائد سے رجوع کرنا ایک مسلمان کا حق اور اسے برات کرنا صورت کی خصوصیات اللہ سبحان تعالیٰ نے صورت میں مشرقین سے برات کیا اور اہل شرک سے شرک سے بھی برات اور شرک کرنے والوں سے بھی برات نمبر دو مشرقین کے اقسام بیان ہوئے ہیں انواع المشرقین نمبر تین اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے وجوہات یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ اس لیے ان کے ساتھ قتال کرو نمبر چار منافقین کے بہت سارے کبھی اور صاف جو کہ ہم نے بتایا تھا چہتر او صاف ذکر ہوا ہے نمبر پانچ اہل کتاب کے قبائح برے عادات جو ان کے ساتھ لڑنے کے سبب ہے نمبر چھ ان لوگوں کے عمل پر رد جو اللہ کی حرمتوں کو تبدیل کرتے ہیں کلمس کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ ایک مہینے سے حرمت دوسرے مہینے میں منتقل کرتے تھے اپنی زبان پر نمبر سات مسارف زکات زکات کے حقدار کون کون لوگ ہیں وہ آیات نمبر ساٹھ میں اللہ نے آٹھ مسارف بیان کیے نمبر سات اور نمبر آٹھ ساوے کرام کی صفات ان کے لیے خاص بشارتیں نمبر نو مسجد زرار اور اس کا حکم اور یہ حکم ہر اس مسجد کا ہے کہ جو کسی بھی مسجد کو برباد کرنے کے لیے اس کے پڑوس میں بنایا جاتا ہے تاکہ اس مسجد کو خراب کیا جائے توحید کے مرکز کو خراب کیا جائے علماء نے کا ہے کہ ایسے مسجد جو توحید و سنت کی کسی مرکز کو خراب کرنے کے لیے اس کو بنایا جاتا ہو اس کے اوپر مسجد زرار کا فتویٰ لگے گا اور اس کے اندر یہود نصارہ اور منافقین کے مشورے ہو اس گروہ کا تعلق اس سے ہو تو ایسے مسجد کو توڑ سکتے ہیں نسمار کر سکتے ہیں نمبر دس اللہ رب العالمین کا یہ اعلان کہ مشرق کے لیے اور منافق کے لیے استغفار جائز نہیں ہے یہ اللہ کے رحمت سے اللہ نے ان کو نکال دیا ہے صورت یونس ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط صورت برات میں اللہ رب العالمین نے مشرقین سے برات کیا صورت توبہ نام بھی ہے صورت برات بھی ہے اور فرمایا ان کے ساتھ قتال کرو اب اس صورت میں اس کے اسباب بیان کرتے ہیں سبب کیا ہے اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ماں سیوا اللہ کے مخلوق ہمارے شفیع ہے شفا ہونا یہ سبب ہے نمبر دو اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ فرمایا صورت توبہ میں توحید ثابت کیا تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دلائل یا عقلیہ بیان کرتے ہیں کہ عقلی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کسی ذات اور صفات نمبر تین صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے صدق کا دلیل اللہ نے لایا اور اس کی صفات تو اب اس صورت میں جوابات ہیں ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اپنے خیالات میں شکوک اور شبہات کرتے ہیں. نمبر چار پہلے اللہ تعالی نے برات مشرقین سے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم ان کو برابر نہیں سمجھتے اور انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ مشرقین کے اس عقیدے کا اعلان کہ ہم تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ برابر نہیں سمجھتے کسی بھی صورت میں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں سفارش کریں گے الا نہیں ہے تو اللہ نے اس صورت میں جواب دیا ہے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اگر تم ان کو ذاتی الا نہیں سمجھتے ہو لیکن علا کے صفات دیتے ہیں اس کو نمبر پانچ پہلے اللہ رب العالمین نے قبولیت توبہ کا ذکر کیا ساو کرام کے بارے میں وزوئی تبوک کے حوالے سے تو اس صورت میں اس کی مثال اللہ نے بیان کی ہے نسل سلاۃ و اسلام کے قوم نے بھی جب اخلاص کے ساتھ توبہ کیا تھا تو اللہ نے قبول کیا تھا یہ مثالی بات سورت کا عنوان ہے مشرقین کے اس عقیدے پر رد جو وہ اللہ کے مخلوقات کو شفی بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اجازت کے بغیر یہ اللہ پر اپنے اختیارات چلاتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں قوت اور طاقت ہیں یہ اللہ سے ہمارے باتیں منواتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے اختیارات مل چکے ہیں اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے صورت مرد کیا ہے یہ عقیدہ باطل ہے اللہ پر کسی کے اختیارات نہیں چلتے وہ تو اختیارات کسی کو بھی نہیں دیتے انبیاء کو بھی نہیں دیتے عقیدہ اہم مسئلہ ہے اس لیے اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ قرآن کریم میں مسائل پیش کیے ہیں دلائل پیش کیے ہیں اور مشرقین کرت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں ہے بہت رحم کرنے والا ہے خلیف لام را تلکایات الکتاب الحکیم یہ آیت کتاب حکمت والے کی ہیں حجم کتاب کی پہلے حروف مقدعات پھر قرآن کی طرف دعوت قرآن کریم حکمت سے بھرا ہوا کتاب ہر قسم کا علاج اس حکیم کے ذریعے سے کرو یہ علاج کی کتاب ہے ہاں یہ تعویزوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ٹانگوں کے ساتھ باندھ دو ناپ کے ساتھ باندھ دو اور ہاتھ پر باندھ دو ایک جگہ ایک ساتھی تلاوت کر رہے تھے رمضان اور مبارک کا مہنا تھا لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے تھے اگلے سبوں میں وہ بیچارہ پیچھے قرآن لے کر بیٹھا ہوا تھا کراچی سٹی کے علاقے کے بات ہے تو ایک مولوی پہلے سے اس کو تپ رہا تھا غصے میں تھا کہتے ہیں تم نے لوگوں کے پیچھے قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت شروع کی ہے بڑے تم غصہ ہو شکا اللہ کے بندے مولوی صاحب کیسے میں غصہ ہوں میں نے ہاتھ قرآن میں لیا ہوا ہے اگر لوگوں کا میرے طرف پشت ہے تو یہ میری مجبوری ہے آگے جگہ نہیں ہے لوگ پہلے سب میں بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت کر رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں کہاں نہیں اس سے قرآن کی توہین ہوتی ہے اور تم لوگ بڑے گستاخ اس نے کہا مولانا صاحب آپ جب لوگوں کو قرآن کے اوپر لٹاتے ہیں اس وقت آپ کو قرآن کا احترام معلوم نہیں ہوتے کہا میں نے کس کو قرآن پر لٹایا بولا آپ لوگوں کے نام پر بھی تعویذ بند ہیں اور کہتے یہ قرآن تاویز ہے اور ان کے ہاتھ بازو پر بھی بند پاتے ہیں وہ جب سوتے ہیں تو اس کے اوپر ہی سوتے ہیں تو قرآن کے اوپر لٹاتے ہوں تو اس وقت آپ کو قرآن کا توہین معلوم نہیں ہوتے ابھی میں نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے با وضو ہوں اور بندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کیا تعلق ہے توہین کا وہ کہتے ہیں بس تم لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں ہو سکتی ہے شیطان تمہارا مدد کرتے ہیں لیکن شیطان نہیں رحمان کرتے ہیں مدد اس لیے کہ تمہاری باتیں شیطانی ہے میرا دلیل رحمانی ہے میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں تو تاویز کے لیے کتاب نہیں ہے یہ عمل کے لیے کتاب ہے اقرا القران واعمل به ولا تاكل به اس کو تجارت کا ذریعہ نہیں بناؤ اس میں ہر چیز کا علاج ہے کتاب الحکیم ہے یہ اقان للناس عجبا کیا ہو گیا لوگوں کے لیے یہ بات سبب تعجب ان اوینا یہ کہ ہم نے وحی کی الى رجل میں امي ایک ادمی کی طرف ان میں سے ان انذر الناس کے کہ لوگوں کو جاد <coughs> اللہ فرماتے تم لوگوں میں سے بشر کو ہم نے بشر نبی بنایا اب منہم کون ہوتے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اب اس میں سے لوگ نبیر کو نکال لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں ان میں سے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لیے وہ اعلیٰ مقام ہے مقام صدق جو مرتبہ ہے ان کے لیے یہ اللہ نے ان کے لیے مختص کر دیا ہے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے قرآن پر انہاد یقیناً یہ تو کُلہ جادو ہے نبی کو بھی جادوگر قرآن کو بھی جادو سبب کیا ہے اس لیے کہ اس میں اثر ہے قرآن جو سنتا ہے تو ان پر اثر کرتا ہے نبی کی دعوت جو سنتا ہے وہ نبی کی دعوت میں اثر ہے کہتے یہ جادوگر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي یقیناً رب تمہارا وہ ہے خلق السماوات الرزا جس نے پیدا کیا زمین کو آسمانوں کو زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں میں ثم مستوی علی العرش پھر مستوی ہوگی عرش پر یدبر العمر وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کا مامن شفین نہیں ہے کوئی سفارشی اللہ من بعدی ازنی مگر اس کی اجازت کے بعد ذَلِكُم اللَّهُ رَبَّكُم یہی ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے فا بو اسی کی بندگی کرو افلا کیا تم نصحت حاصل نہیں کرتے ہو فرما کہ اپنے رب کو پہچان ہو تمہارا رب کون ہے آسمانوں کو زمینوں کو بنانے والا وہی عبادت کا حقدار ہے اور اس کے پاس ایسا کوئی شفیع نہیں ہے جو تمہارے عقیدے میں ہے اس کو کہتے ہیں علماء کے اصطلاح میں قہریہ شفاعت قہریہ کا مشرقین قائل ہے معنی زبردستی کسی پر اپنا بات منوا لینا کیونکہ دنیا میں شفات سفارش کے مختلف چیزیں ہیں نا ایک انسان ہے وہ کسی کے پاس سفارش کے لیے جاتے ہیں اب جس کے سامنے وہ سفارش کرتا ہے اس کے لیے بنیادی دو سبب ہوتے ہیں یا تو یہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا احسان ہے کہ جس سے وہ سفارش کرتا ہے وہ اس کے بعد سے انکار نہیں کرے گا اگر انکار کرے گا تو اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے اس کی سفارش کو ٹکرا دیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف کوئی کاروائی کر لے جس کی آپ مثال بڑے جج اور چھوٹے جج کی مثال لے سکتے دنیا میں کسی وزیر اور مشیر کے یا اس کے جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ان کے لے سکتے کہ بھئی فلاں کے پاس جانے ہاں تو فلاں سے ہو کے جاؤ فلاں کے بعد سے وہ انکار نہیں کرتے اس کے بعد تو مانے گا بھئی کیوں مانے گا کہتے ان کے آپس میں پارٹنرشپ ہے ان کا جناب حکومت میں ہاتھ ہے یہ ان کے حریف ہے ان کے ساتھی ہے انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے اور اسمبلی بنائی ہے اس لیے یہ ان کے بات مانتے اللہ فرماتے دنیا میں کوئی ایسا مخلوق آسمانوں میں زمینوں میں نہیں ہے کہ مجھ پر کسی کا احسان ہو میں کسی سے ڈرتا ہوں میں جس کے بات نہ مانو تو میرا کچھ کر سکے گا نہیں ہے ما من شفیع کوئی سفارشی ایسا نہیں ہے مگر جو بھی ہیں سفارشی تو وہ بھی اذن رب ہی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین پر وہ غالب نہیں ہے تو یہ مشرقین کے عقیدے کا اللہ نے رد کیا فرمائے الیہ مرجوکم جمیئن تمہارا پلٹنا اس اللہ کے طرف ہے سب کے سب وعد اللہ حقا وعد اللہ تعالیٰ کا سچا انہو جب دول خلقا یقینا اس نے ابتدا کی مخلوق کی ثم یعیدو پھر وہ اٹھائے گئے ان کو کیوں اٹھائے گئے ان کو سبب کیا ہے خیامت کو ثابت کرنا اس کے سبب بیان کر رہے ہیں اللہ منتا کے بدلے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں سوال اور ہے انصاف کے ساتھ پانی کا وہ علیم اور عذاب دردناک ہے بس اس کے جو کفر کرتے تھے فرمایا کہ یہ قیامت ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں دونوں فریق کو دونوں پارٹیوں کو اپنا اجر مل جائے بالخست انصاف کے ساتھ یہ دلیل ہے نا کہ جن لوگوں کو اللہ جانم میں ڈالے گا یہ اللہ کے انصاف ہے اللہ فرمت ہے بالخست کیونکہ یہ اللہ کے مملوک ہیں اور انہوں نے اللہ کے بغاوت کی جو اللہ نے بتایا انہوں نے انکار کیا اللہ کے کی مملوک ہیں اللہ ان کو جانم میں پینکتا ہے اس نے پیدا کیا اس میں اس سے کوئی بھی انصافی ثابت نہیں ہوتی ہے پیدا بھی کیا کھلایا بھی پلایا بھی انہوں نے بات نہیں مانی دنیا میں اگر کوئی اپنے بچے کو پالتے ہیں بیس سال اٹھارہ سال وہ بات نہیں مانتے ہیں تو لوگ ان کو سزا دیتے کہ نہیں دیتے لوگ مارتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں تو جب دنیا میں دنیا میں ایک شخص کسی کو پالتا ہے یوں آپ مثال لے لی نوکر رہ ہیں اب اس کو ماہانہ پیسے دیتے تنخواہ دیتے ہیں اگر تنخواہ دیتے ہیں اور وہ ان کی ڈیوٹی نہیں بجا لاتے تو مالک ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا انتظام کرتے ہیں یا تو نوکری سے فارغ کریں گے یا ان کو سزا دیں گے اللہ فرماتے جاننیوں کو جہنم میں ڈالنا جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا یہ میرا بالکش یہ انصاف اور جیسے کہ ادیث سے ثابت ہے سی بخاری کی روایت میں نبی علیہ صلاح والس نے فرمایا جہنمی جہنم میں جلیں گے سزا اٹھائیں گے اور پھر بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ اللہ کا انصاف اس میں کوئی بھی انصافی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر حجتیں قائم کر رکھی تھی اللہ نے جو ہم کو ڈیل دیا تھا جو مولد دیا تھا جو کچھ ہمیں سمجھایا تھا بالکل بے نہیں وہی کچھ آج اور ہے لہٰذا اس میں ہمارے ساتھ کوئی بھی انصافی نہیں ہے بالکل عادل ہے اللہ جی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اللہ جس نے بنایا شمسا زیاء سورج کو چمکتا ہوا روشنی کے لیے بنایا اس کے فوائد میں لے تب میں وہ فضل امر کم تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو ویسے بھی ہماری بجلی تو رات کے لیے نہیں ملتی ہے دن کو کہاں یہ سورج اگر اس سورج کو اللہ ہٹا دے تو ہم کو روشنی تو ملے گی بھی نہیں اللہ فرماتے یہ سورج جو ہم نے تمہارے روشنی کے لیے انتظام کیا ہے من لے تب تک تاکہ تم حلال رزق اس کی روشنی میں تلاش کر یہ فوائد ہے نورا اور چاند کو نور کے لیے روشنی کے لیے بنایا لیکن اس کی روشنی اندھیرے میں استعمال ہوتی ہے رات کو جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چاند کے روشنی پر تم اپنے منازل طے کرتے ہو بڑے بڑے صحراوں میں رات کے جنگلات میں لوگ اس کے روشنی پر چلتے ہیں سمندروں میں دریاؤں میں اس کے روشنی پر چلتے ہیں اور اس کی فصلوں کے پکانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ کار رکھا ہے چاند کے ذریعے سے فصلوں کو پکانا سورج کے ذریعے سے پکانا اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں رات کے اپنے دن کے اپنے دن کو فصلوں میں اتنی ترقی نہیں پیدا ہوتی جتنا رات کے روشنی جو قمر کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے چاند کی روشنی اس سے ترقی ہوتی ہے ورنہ کوئی بھی ذمہ دار ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے فصل کو جب دن کو شام کو دیکھ کر آتے ہیں صبح پلٹ کر دیکھتے ہیں بالکل دگنا فرق ہوتا ہے اس میں اس میں اللہ نے فوائد رکھے فرمایا وق منازلہ اور مقرر کیا اس کے لیے منازل چاند کے 28 منازل ہے اٹھائیس اور ہر ایک منزل پر اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہوتا ہے ان اٹھائیس منزلوں کے اعتبار سے چاند کا مہینہ پورا ہوتا ہے چاند کی حساب میں اور سورج کی حساب میں فرق ہے چاند کی حساب جو ہے وہ تین سو پچپن دن بنتا ہے سال کا اور سورج کے حساب سے تین سو پینسٹھ بنتا ہے دونوں میں فرق ہے اس فرق کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیاف میں جو اسفاف کاف تھے ان کے لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تین سو نو سال وہ غار میں ہے تین سو نو سال کا کیا فلسفہ ہے مانا یہ کہ سورج کے حساب سے تین سو نو چاند کے حساب سے تین سو ہر ہر سو سال میں تین سال کا فرق آتا ہے قمری اور شمسی میں جو شمسی ہوگا تو وہ ایک سو تین بن جائے گا قمری ہوگا تو وہ سو ہوگا کیونکہ ان کے دن کم ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چاند کو ہم نے منازل دے دیا ہے اس کا ہونا غروب ہونا انتیس کا بن جاتے ہیں تو کبھی تیس کا بن جاتے اس کی فوائد کیا ہے تاکہ تا تم گنتی پورا کرو اپنے حساب اور سالوں کا اسی کے حساب سے تم اپنے سال کا حساب کرو چاند کا حساب قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ حساب کرو یہود کے تاریخ سے وہ کرتے ہیں لیکن اس وقت جس طرح انہوں نے ہر چیز کو حاوی کر دیا مسلمانوں پر اب مسلمانوں کو اپنے چاند کا نہیں پتا ہوتا ہے کیا تاریخ لیکن آپ انگریزی تاریخ کا پوچھو بچے بچے کو پتا ہوتا ہے تعلیم سارا غیر اسلامی ہے ماں خلق اللہ تعالی کا نہیں پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسمان آسمان کو حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی فرماتے ہیں کہ ماں خلقات اللہ تعالیٰ نے حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین اسمان کو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے پیدا کیے وہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اللہ نے زمین اسمان کو نبی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے نبی کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے زمین آسمان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندے اس میں میرے عبادت کرے قرآن کے کئی آیتوں سے ثابت ہوتے یہ آیات بھی سری دلیل ہے ما خلق اللہ, اللہ بالحق اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کو مگر حق کے لیے جو تفصیل سے بیان کرتے اللہ تعالی آیتیں لقوم اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں مانا اللہ کی آیتوں کے لیے سمجھ چاہیے اس کے لیے تدبر چاہیے جب توجہ کو دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اِنَّ فی اختلاف نہ اختلاف رات اور دن میں وما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے و زمینوں میں لایات ایک نہیں ہے بہت زیادہ ہے لایات جمع بہت سارے نشانیاں ہیں اس میں لیکن ہے کس کی نہیں فرمائے قوم ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے جو نہیں ڈرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے سورج آئے چاند آئے دن آئے رات آئے انہوں نے تو اپنا ایک فلسفہ بنایا طریقہ بنا ہے کھاؤ پیو کماؤ ٹی وی بیسیار, گانے لطف اندوز ہو جاؤ جو نفس میں آتے وہ کرو بے لگام ہو کر زندگی گزارو فرمایا ایسا نہیں ہے اس میں بہت سارے علامات نشانے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے سورج آل عمران کے آخر میں ہم پڑھ چکے تھے یہ مومن جو ہے وہ تفک کرو نفی خلقس سماوات اور رب بناما خلق تحاد آباد سبحان کا فکر فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ یہ آپس نہیں ہے یہ بیکار نہیں ہے اتنی بڑی کاریگری جو اللہ نے کی ہے یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے اب ایک انسان کے جیب میں پین ہوتا ہے پینسل ہوتا ہے جب وہ بے مقصد نہیں اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے تو اللہ نے اتنا بڑا کام بے مقصد کیسا کیا ویسے بنایا نہیں بہت بڑا مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کے توحید کو ثابت کرنا اور شرک کا رت کرنا اور اس ثبوت اور رت پر آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو جماعتوں کا چلنا اور پھر اس پر نتیجہ یا جنت اور یا جانب کی صورت میں ان جو امید نے رکھتے ہماری ملاقات کا ورزوب الحت دنیا اور خوش ہے وہ دنیا کی زندگی میں وہ تغنبیہ اور مطمئن ہے اسی کے ساتھ وہ لدین ہم بھی آیا غافلون وہ لوگ جو ہمارے ایتوں سے غافل ہیں اب اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخرت سے غفلت جو ہے وہ تمام چیزوں کے لیے سبب غفلت بن جاتے کیونکہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں جو کچھ ہیں یہی ہے اب جب یہ نظریہ بن گیا اس آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اس پر مطمئن ہیں اور اپنا مت اس کو سمجھتے ہیں وقت بےحا ویسے تو دنیا کے جدید مومن بھی استعمال کرتا ہے اس پر خوش بھی ہوتا ہے لیکن اس کی خوشی ناراضگی دونوں کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے کہ میرے نعمتیں استعمال کرتا ہے جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ مومن میرا نعمت استعمال کرتا ہے اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑتا ہے اور اتارتے وقت پیٹ میں جب نگل لیتے اس کو تو الحمد للہ پڑتا ہے تو یہی اس کے مغفرت کے لیے کافی ہے میں اس پر میں اس کو معاف کر دوں گا کیوں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو نوالا یہ جو کھانے کی چیز دیا میرے رب نے مجھے دیا اور اتارنے کی جو توفیق دی اس نے دی جب وہ اتنا میرا ماننے والا بن گیا ہے تو یہی عمل اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گا تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا پر مطمئن ہے یہ حقیقت میں آیات نا غافلون ہمارے آیاتوں سے غافل ہیں بلائےتم وا هم النار ان لوگوں کا ٹھکانہ جانم ہے بما کان ی کسبون اب دیکھیں اللہ بتاتے ہیں یہ میرا ظلم نہیں ہے جانم میں ڈالنا یہ بما کان ہے انہوں نے اس جانم کے لیے کسب کیا ہے عمل کیا ہے میں نے ان کو بتایا تھا فالحمھا بجورھا وتقواھا یہ اچھائی یہ برائی یہ کام کرو گے جنت یہ کرو گے جانم اب انہوں نے خود انتخاب کیا اس میں میرا کوئی زیادتی نہیں ہے نے ایمان کی ایمان کے وجہ سے اب یہاں ہدایت سے مراد ان کے رینمائی ان کو لے چلانا چلا دے گا ان, گا ان کو اللہ تعالی لے جائے گا ان کو اللہ تعالی کیوں لے جائے گا ان کے پاس ایمان ہے ان کی ایمان کے وجہ سے بھی ایمان ہے کہاں لے جائے گا جنات کی طرف باغات کی طرف تجریم ان تحت الانہار تجریم الانہار بیٹی ہیں نیچے اس کے نہرے نہریں جنات نعیم نیامتوں والے باغات میں نیامتوں والے باغات میں ہوں گے جیسے کہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پاک صاف سترا جنت مسکن پھر اس میں پاک عورتیں متحارتن اور وہم ہم خالدون کیونکہ یہ خوف ہوتے نا انسان کو یہ جنت یہ باغات ہم سے لیا جائے گا ہو سکتے بڑھا پا جائے موت آ جائے فرمائے نہیں ہمیشہ رہو گے دا ہم فی ہا پکار ہوگا اس جنت میں ایمان والوں کا کیا پکار ہوگا سبحان اکلّہ باقی ہے اے اللہ تریم و تحیت عمفی سلام اور دعا ہوگی ان کے اس میں سلام آخر الدا ہوں اور آخری پکار ہوں گے ان ان تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب اس بارے میں جیسا کہ ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ کسی نعمت کو طلب کریں گے تو یہ اللہ تعالی کے اس تعریفی کلمات کے جملے استعمال کریں گے سبحان اب اس سے پتہ چلے گا غلام حاضر ہے کیا چاہیے اسلام آڈر دیتے نا آڈر ہاں بھائی ٹیبل مین ہاں بھائی ادھر آؤ اللہ رب العالمین نے جنت والوں کے لیے نظام بنایا ہے یہ کہے گا سبحان اک اللہ تمام تعریف یعنی سبحان پاکی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے تو جواب ملے گا کیا چاہیے ان کو کہاں دیا جائے گا آپس میں جو بھی ضرورت ہے فرمایا وہ تحیت سلام آپس میں ان کا ملنا جلنا وہ جو دعا ہے وہ کیا ہے سلام سلام دیں گے ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو فرمایا کیا ہوگا تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کلمات کا ذکر کیا کہ دافی فیہا سبحا نقل عما اور آپس میں ملنا ان کا ہوگا سلام کے لفظوں کے ساتھ اور آخر میں وہ آخر دعویٰ ہوں ان الحمد للہ رب العالمی جب ان کی مجلس برخاست ہوگی تو کہیں گے کہ تمام حمد جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے اب یہ دلیل ہے اس بات کی جو لوگ دنیا میں اللہ کے حمد کو اللہ کے لیے اکیلے سمجھتے تھے وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کے ذات صفات میں شریک کرائیں تو جنت کے لئے جیسے کہ سورتِ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے جنت پر حرام کر دی اس لئے قرآن کا اول تا آخر اور قرآن کریم کا سب سے بڑا عنوان اور موضوع کیا ہے شرک اس کا رد فرمائے والا جو عجل اللہ لنہ سے اگر جلتی کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے الشر شر پہنچانے کا استعجالہم بالخیر جتنا جلتی کرتے ہیں ان کے لیے خیر کا لقز اجل وم تو ضرور پورا ہو جاتا ان کے لیے ان کا وقت اجل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات بد دعائیں کرتے ہیں فوری طور پر اے اللہ مجھے تباہ کر دے یا میرے بیٹے کو تباہ کر دے میرا فلاں تباہ کر دے اللہ فرماتے اگر ان کے دعائیں جس طرح خیر کے ہم قبول کرتے ہیں ایسے ہم ان کے شر کے دعائیں قبول کریں تو ان کا کئی معاملات تباہ ہو جائیں گے لیکن ان کے بداؤں سے ہم درگزر کرتے ہیں اور جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہم قبول کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگ سکتا ہے مصعل سلاۃسلام نے دعا مانگی تباہی کا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی دعا کا نتیجہ چالیس سال کے بعد آیا 500 سو سال اللہ نے ان کو مولد دیا تھا فرعون کو. چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی دعا کو بطور قبولیت شرف دے دیا اور فرعون کو تباہ کیا تو دعا میں عجلت جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر مومن کو دعا قبول ہوتی ہے جب تک اس میں وہ عجلت نہ کرے جلتی نہ کرے صبر کرے دیر سے آ سکتے اس کو آخرت میں نتیجہ مل سکتا ہے دنیا میں آنے والا کوئی مصیبت تھا اللہ نے تیرے دعا سے اس کو ٹال دیا جو تم نے مانگا تھا وہ نہیں دیا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی یہ تینوں صورتیں بتا دی حدیث میں لیکن جلتی سے منع فرمایا کہ جلتی نہیں کرنا ہے تو فرمایا کہ یہ جنتیوں کے حالات اگر دنیا والوں کے لیے کا فیصلہ جلدی کر لے جس طرح خیر کا کرتے ہیں تو ضرور پورا ہو جاتا ان کا مدت ان کے لیے فنظر چھوڑ دو ان لوگوں کو جو امید نے رکھتے ہمارے ملاقات کا پھر توغان محمود سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہوئے یہ اللہ نب العالمین ایمان والوں کو اور اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ دیکھو جو لوگ میرے باغی ہو جاتے ہیں ان کے مال ان کی دولت اور ان کے افرادی قوت ان کی صحت مندی ان کی پرواہ نہیں کرو ان کو میں دوں گا یہ میرا استدراج ہے میں ان کو چاہتا ہوں کہ ان میں مصروف کر کے اور دنیا سے کفر کے حالات میں ان کو آگے لے جاؤں اس لیے کہ میرا سزا ہے سزا کی ایک شکل ہے نا قرآن کریم نے بیان کی ہے زیادہ مال دینا دولت دینا صحت دینا افراد دینا یہ سزا کی ایک شکل ہے تاکہ اس میں مصروف رہے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو یہ بھی سزا ہے جبکہ یہ چیزیں اللہ مومن کو بھی دیتا ہے لیکن اس میں اللہ رب العالمین اس کو غافل نہیں کرتے جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہے رجال جال اللہ تلیہ تجارت ایسے لوگ ہیں جو تجارت بھی ان کو غافل کیونکہ تجارت سب سے محبوب چیز ہے انسان کو لالچ میں بہت ہوتا ہے اس میں انسان جلدی غافل ہوتے ہیں تو فرمائے کہ ایسے لوگ ہیں جو تجارت کے ذریعے سے وہ غافل نہیں ہوتے ہی ہم ان کو غفلت میں نہیں ڈالتے ہیں نہ بیع خرید فروخت نہ تجارت ان ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تو ان کے لیے قانون جدا الگ ہے فرما ہوئے جامسل انسان جب پہنچے انسان کو زر دان الجم بھی پکارتے ہی ہیں ہم کو کروٹ کے بل او اوقا او قماں یا بیٹھے ہوئے حالات یا قیام کے حالات میں یہ انسان کتنی کیفیات ہے یا کڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے فرمایا تینوں حالتوں میں انسان مجھے پکارتا ہے جب ان پر تکلیف آئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے لیٹنا پڑے گا کروٹ کے بل سسکیاں کرتے ہوئے یا نکالتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے مجھے پکار دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ نہیں سکتے لیٹتے تو تکلیف بڑھتا تو بیٹتا ہے تو بیٹھتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو اس تکلیف سے کڑا ہو جاتے ہیں کڑے ہو کر بھی پکارتا ہے لیکن آگے کیا ہے فلم ہو جب کھول دیتے ہیں ہم ان سے ہم ان سے ہٹا دیتے ہیں در رہو وہ تکلیف جو تکلیف اس پر قائم دائم تھا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ لیٹ کر کڑے ہو کر مجھے پکارا وہ میں نے ان سے ہٹایا مر رہا تو وہ گزر جاتا ہے کال یدونا گویا کہ اس نے ہمیں نہیں پکارا تھا الہاز سہو اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچ گیا تھا فرمایا ایسے گزر جاتے جیسے کہ اس نے ہم کو کبھی پکارا نہیں تھا یہ تو ہمارے معاشرے میں ہم اپنے اوپر اس کو قیاس کر سکتے کوئی مشکل نہیں ہے کسی اور پر فٹ کرنے کے بجائے خود پر اپنے, اپنے, اپنے فٹ کریں کہ کتنے بار سے ہوتے انسان ایک تکلیف میں ہوتے انسان کہتے ہیں کہ اگر میں اس سے نکل جاؤں تو پتہ نہیں میں کتنا عبادت کروں گا کتنا اللہ کو راضی کروں گا وہ تکلیف گزر جائے تو مر رہا یہ بھی گزر جاتے ہیں. اس تکلیف سے گزرنے کے ساتھ اور اللہ سے تعلق جڑے حالات سے یہ بھی گزر جاتے ہیں. کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مشرق کی یہ کیفیت ہے مومن کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا شیطان کے ساتھ کشمکش جاری ہے وہ اس کو اس غفلت کی طرف ہے. یہ پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا قریب کر لیتے ہیں. اسی طرح مزین کیے گئے ہیں مصرفین کے لیے جاتی کرنے والوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں مانا ان کے عمل کو شیطان نے اس انداز میں ان کے لیے مزین کو خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کو پکارے راحت میں اللہ کو بول جائے شیطان ان کو یہ کام کرواتے ہیں کیونکہ شیطان کو معلوم ہے وہ بھی جانتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے نا کہ شیطان بھی دعائیں اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا کوئی ذات نہیں ہے تو اس وقت پھر یہ اللہ کی طرف جی جاتا ہے تو شیطان کہتے ہیں ہاں پکار ہو ابھی اللہ کو پکار اس کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکے گا جب یہ اس سے فارغ ہوتے اللہ مدد کر لیتا ہے تو پھر شیطان کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے ایسا کیا تھا نا فلاں جگہ گئے تھے فلاں بابا پر چادر چڑھایا تھا دیکھ پیش کیا تھا اس سے معاملہ حل ہو گیا نا اللہ فرماتا ایسے ہو جاتے جیسے کہ انہوں نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا وَلَقَدْ کرتے ہیں عقیدے کے بارے میں مِنْ کے بارے میں لَمَّا ظَلَمُوا چھوڑتے وہ ماں کان ہو نہیں تھے وہ لو مینو کے مان لیا تھے کدال کا اس طرح نجزل قومل مجرمین بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو فرما کے پہلے لوگوں میں بھی یہ معاملہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کہ اگر آپ کے یہ امتی آپ کے ایراض کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو آپ سے پہلے بھی یہ معاملہ گزرا, چ... گزرا ہے کہ نبیوں نے دلائل پیش کیے ہیں امتیوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے تو آپ اطمینان رکھو فرما انہوں نے انکار کیا وہ مکان اولیو مینو نہیں تھے وہ ایمان لاتے انہوں نے ایمان سے انکار کیا تھا فرمایا پھر ہم سزا دیتے مجرمین کو ثم جعلناکم خلائفہ پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین فی الارضی زمین میں منبادم من کے بعد لیننظرہ کیفت عملون تاکہ ہم دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو بہت بڑی خبر ہے اس میں ہم سب کے لئے اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے عمتیں آئی اور گئی ہم نے ان کی جگہ آخر میں تم کو لایا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کی عمل کرتے ہو۔ جیسے کہ وہ حدیث مشہور آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عمد کو اثر سے مغرب کے درمیان میں وقفہ دیا ہے یہودیوں کو صبح سے زہر تک کا وقت دیا تھا نسارا کو زہر سے عصر کا وقت دیا تھا اور اس امت کو اثر سے مغرب کا وقت دیا ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے وقت کم اجر زیادہ عمر کم اجر زیادہ اللہ فرمت ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو اس میں تمبی بھی ہے ہم سب کے لیے تمبی کہ دیکھو اللہ فرما دے میں نے تم کو یہ کام سونپ دیا ہے دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو مانا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر دیکھ لے ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہ تم میرے کوئی رشتہ دار ہو نہ سب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں وہ بھی بندے دے تم بھی بندے ہو جو سزا ان کے لیے وہ تمہاری لی وحدات اللہ علیہ جب تلاوت کی جاتی ان پر ہمارے آیات بھائی واضح نہ کہا ان لوگوں نے مانا وہ لوگ کہتے ہیں لائر رکھتے ہیں ہمارے ملاقات کا لے آؤ اس سے ہٹ کر قرآن آؤ بد ہوں اس کو تبدیل کرو یہ مشرقین کا دو طریقوں سے اعتراض تھا پہلا اعتراض یہ کہ دوسرا قرآن لے کر آؤ ہم اس کو نہیں مانتے پھر کہا کہ کیوں اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ بس ورکے, ورکے پر, قدم قدم پر رکو رکو میں بس شرک اور شرک شرک اور شرک اس مسئلے سے ہم بڑا تنگ ہے اس میں تبدیلی کرو او بدی ہو یا اس کو تبدیل کرو مانا باقی فضائل تو ہم مان جائیں گے لوگ فضائل سننے پر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن مسئلہ جب آتا ہے نا تو بہت دکھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں فضائل ممان جائیں گے قرآن کے جنت باغات مزے ہوں گے لیکن یہ کہنا جو مسئلہ ہے کہ شرک اور شرک شرک اور شرک باپ دادا کا دل نہیں چلے گا الہ کوئی نہیں ہوگا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا یہ بات سارے قرآن میں سے نکالو باقی قرآن پر ہم آپ سے اتفاق کر اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو جواب دو کل ماقن فرما دیجئے کہ میں لئے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں من تلقائی نفسی اپنے نفس کے جانب سے اچھا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے نہیں ہے میرے پاس تو آپ کے پاس کیا اختیار ہے اِنَتَّبِوِ اللہ مَا يُحَاِ الَيَّا نہیں میں پیر کرتا ہوں مگر اس کے جو میرے طرف وہی ہوتی ہے میں نبی ہوں نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے وہ نبی تو اللہ کے حکم کا پابن ہوتا ہے کہ وہ آگے بیان کرے تو ان کا ا کہ اگر آپ ایسا کر لے تو کیا ہو جائے گا جواب دیا اناف میں ڈرتا ہوں ان آسوے تو رب بھی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی عذاب, بڑی دن کی عذاب سے اگر میں بھی اللہ کا نافرمانی کروں گا تو اللہ کا عذاب مجھے بھی پہنچے گا اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کے ہاتھ تام لیے ہم نے ان کے دامن کو تام لیا ہے اور وہ ہم کو قیامت کے دن چھوڑا دیں گے ہمارے بڑی ہستیاں ہیں اور ہم سید ہیں اور ہم فلاں ہیں اللہ فرماتے اسیان نبی کہتا کہتے اگر اسیان مجھ سے بے ہو جائے تو میرے لیے رستہ نجات نہیں ہے کون سید اور کون خاندان والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کہاں جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو جانب میں ہوگا اور وہ کیا ہے دو جوتے آ کے پہنا دیے جائیں گے اور وہ کہے گا کہ ارشد العذاب سب سے زیادہ عذاب مجھے ہے جب کہ وہ سب سے کم عذاب والا انسان ہیں اور اللہ نے اس پر میرے وجہ سے تخفیف کی ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر ایمان لیا ہے ابو طالب بھی ایمان لیا ہے اور نبی علیہ السلام کا والد عبداللہ بھی ایمان لے آئے اس کے والدہ آمنہ بھی ایمان لے آئے البینات رسالہ مشہور نکلتا ہے بنوری سے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارا یہ خدا ہے ان تینوں نے ایمان لایا تھا اور پھر وہ اللہ نے جنت میں داخل کیا ہے لیکن قرآن اور سنت کے نص سے خلاف ہے یہ اس لیے کہ موت تک اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا کہ آپ اللہ کے توحید کا اقرار کرو تو میں اللہ کے ہاں بات کروں گا بات بن جائے گی لیکن اس نے کہا امو تو اعلیٰ ملتے ابھی میں باپ کے دن پر مرتا ہوں باپ کے دن پہ مر جائے تو پھر اللہ کہاں چھوڑتے اللہ نے ویسے تسلی تو نہیں دی کہ اے نبی انك لا تهدي من احببت تھب تو اللہ نے یہ آتا. آیات اتاری کہ نبی بہت غمگین تھے غم زدہ تھے کہ میرے چاچا نے میرے ساتھ اتنی قربانی دی ہے اب وہ جانم جا رہے تو پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو تسلی دی دیکھو نبی یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اپ کا یہ کام ضرور ہے وانکا لتہدی الستالمستقیم کہ اپ صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں اپ کے پیروی میں صراط المستقیم ہے لیکن اس تک پہنچانا اور اس پر چلنے کے ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ میرے اختیار میں کیونکہ اللہ و نبی میں فرق ہے نا وہ با اختیار علیکم اگر اللہ چاہتا تمہیں تلاوت نہ کرتا تم پر ولا ادراکم بھی اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا فرمایا کہ یہ تو آپ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہو یا اس میں سے توحید کا مسئلہ نکالنا یا اس کو بدل کر دوسرا قرآن لانا اگر اللہ چاہتا تو میں تو اس کی تلاوت بھی نہ کر سکتا مجھے تو یہ بھی اللہ نے بتایا کہ میرے اوپر وہی اترتی اور نہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی کتاب ہے آگے فرمایا فقط لب اس میں یقیناً میں نے گزارا ہے تمہارے درمیان میں عمر من قبل ہی اس سے پہلے فلاں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو چالیس سال میں تم میں بڑا ہوا ہوں مکھی زندگی میں تو چالیس سال میں میں نے کوئی کتاب کی بات کی تھی کہ میرے اوپر کتاب کا نزول ہو رہے یا میں کسی سے پڑھا تھا نہیں تو اتنا بھی تم نہیں جانتے ہو کہ یہ میرے اختیار کی بات ہی نہیں چالیس سال کے بعد اللہ نے مجھے نبی بنایا